ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والحرض ولكن كذبوا فأخذناهم بیما کا نقصو ہر قسم دی ہمدو تنا تعریف تنجیب تقدیس عثمانک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نائق ہے کہ جس نے انسانوں کو معاف کرم دے مختلف بہانے اور مواقع پیدا فرمانی تھے جس طرح انسان جلد باز ہے اگر اللہ رب العزت بھی اسی طرح ہی اجلت پسندی تو کم لیندے سے گناہ کرتے ہی فوراً عذاب آ جانا اور انسان اللہ کی سزا اندر گرفتار ہو جاتے مگر اللہ بڑے بردبار بڑے متحمل اور بڑے ہی مہربان ہیں ورنہ اصا کوئی قدر باقی نہیں الا اللہ چیشا اللہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ جیڑا قدم اصا اٹھا لے آئے انہوں زمین تے دوبارہ رکھن دی مہلت نہ ملے تو جیڑا رکھیا ہوا ہے انہوں اٹھان دا وقفہ نہ دیتا جائے مگر یہ اللہ کی مہربانی ہے او وہ درگزر ہے کہ اسی چل دے چلتے دے کھانے پیڈے نظر آئے اللہ کی اس گردواری تو کسی قسم دا غلط تاثر دہن اندر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ معاملہ اس طرح چلتا رہے گا اسی من مانی کرتے رہاں گے اور کوئی سانو پوچھنے والا نہیں گا ایک وقت یقین ایسا رکھ دیتا گیا ہے کہ ساری زندگی دے ایک ایک لمحے دے بارے اندر سارے کو سوال ہونا ہے اور پھر دے مطابق جزا یا سزا کا حکم سنایا جائے کیا ہی اچھا ہوگی کہ ابھی وہ او وقت آن تو پہلے پہلے اپنے آمار اندر اصلاح کر لیے اپنے رویے میں درست کر لیے اپنا حساب بے باک کر لیے اللہ نے بے شمار بہانے اور مواقع کا لے باز رکھ ہر دن اور رات اندر پانچ نماز کے اوقات جڑے آتے ہیں یہ انسان کے گناہ مدد محافی کا سب تو بڑا اور سب تو آسان ذریعہ اللہ دیر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز کو لے کے دوسری نماز تک بسری تقاضے دیتا ہے انسانی فطرت دیتا ہے سڈے کو جڑی لغساں خطاواں اور اپنے کر دی صبح کی نماز پڑھی ظہر تک بسری تقاضے کے تحت جہاں گلتی ہو گئی آ کے سچے دل نل اپنے رب دی بارگاہ اندر چک گئے اس تصور کیتا کہ میں آخر اللہ دے کار اللہ سامنے پیش ہونا ہے اس ویل جو بلایا ہے اور یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں دنیا کا کوئی معمولی ہاک اپنے دفتر اندر اپنے گھر کسی نو بلا لو انسان فلیا نہیں سما وہ دعوت نامہ دکھا پھرتا ہے دوستوں کو ذکر کرتا پھرتا ہے کہ مینو فلاں جگہ سے بلایا گیا ہے کہ کیا خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات نہیں کہ مومن مومنوں اللہ اپنے گھر بلا لوے گھر کی توفیق سے دے, دے اور پھر ہر روز پنج دفعہ توفیق عطا فرما دے اپنے گھر آؤ گھر آ کے بھی یہ احساس اور شعور دے دار نہ ہو کہ میں کتنے آیا ہو نماز کو لے کے دوسری نماز تک جہیا غلطیاں ہو جائے نماز پڑھنے والے یہ سلسلہ اگر ساری زندگی جاری رہے اور نماز ایک ایسا عمل ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ تعلق زندگی نہ رہے جدوں تک زندگی ہے ادوں تک نماز ہے واہ کا اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادو تک نماز پڑھتے رہو جد تک موت کا پیغام نہیں آ جائے یہ سلسلہ ساری زندگی باقاعدگی جاری رہے سوچن کی بات یہ ہے کہ کوئی گناہ باقی رہ جائے وہ تنالی دھال چلے حدیث اندر ایک واقعہ آند نبی کریم صلی اللہ تشریف فرما ہے ایک شخص آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جانا ہے اپنے ایک گناہ کا ذکر کردہ تو قضا قضا علی حدن یا رسول اللہ اے اللہ سے صلی اللہ پروانی ہو گئی اس حدیث سبق مل دے پہلا سبق سے یہ سنو حاصل کرنا چاہیے کہ مسلمان کو جس ویل کوئی گناہ ہو جاتی ہے ایک مصیبت نظروں آن لگ پہ پریشان ہو جاتا ہے اے دا ضمیر یہ بار بار چنجوڑ دے جس طرح میں ایک پہاڑ کے دامن بیٹھا یہ پہاڑ ان قریب میرے سے گرے گا اور میرے پیس کے رکھ دے تو جد تک اپنے اللہ کو معافی نہیں لے لیں گا اپنے اللہ کی واردہ اندر درخواست نہیں دے دیا بخشش اور مغفرت کی پریشان اور بے چین ہے کہ پہاڑ میرے سے گرے گا اور میں کچھ لیا جا جافل کی اللہ کے ایک نا فرمان بیان کردیا ہو فرمایا کہ وہ کنا بڑا بھی گناہ ہو جائے کنی بڑی بھی وہ اللہ کی نا نہیں کر بیٹھے انہوں صرف انہ کی محسوس ہوتا ہے جس طرح چہرے سے مکھی بیٹھ گئی کبھی اس طرح اڑا دیتی کدی اس طرح اڑا دیتی یہ تو زیادہ احساس مسلمان سے پریشان ہو جاتا ہے بے چین ہو ہے کہ میرے کو رب کی نا فرمانی ہو. اے احساس جدوں تک موجود رہے ادوں تک کسی شخص کی معافی کی امید اور توقع رکھی جا ہے جدو احساس ختم ہو جائے کہ میرے کو میری سزا دیو. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کے اپنا رخ مبارک دوسری طرف کے آپ رخ پھیر رخرتے چلے گئے اور وہ اٹھ کے اپنا گنا بیان کرتا گیا اپنی بات دہرا گیا چار پاس رخ پھیر لیا ہے اور وہ اپنی درخواست بار بار دہرا چکا ہے نماز کا وقت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہو فرمایا بلال آدان دے نماز پڑھیے اور ازان دین نو ایک اشارے اور کنائے اندر اس طرح کرتے سن بلال بلال سامان پیدا کر نماز مومن دے آرام اور راحت کا سامان ہے فارغ ہوئے نماز تو پھر سامنے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ایک غلطی اور اپنے ایک گناہ بار بار گنا کر چکا آپ نے فرمایا تو تے مل کے نماز نہیں پڑھی انہیں کیا جی میں جماعت مل کے نماز پڑھی آپ کے نماز پڑھ چکا میں آپ فرما دینے نماز پڑھنے تو بعد بھی تو اے سوچ رہے کہ تیرا گنا باقی ہے جہاں اللہ نے نماز پڑھنے والا کر دیا نماز سے ایک ایسا دریا ہے کہ ایک نماز کو لے کے دوسری نماز تک بے گناہ نماز پڑھنے والے مواف ہو اور اگر مسلمان ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے بارے اندر پروگرام بنا رہے ہیں صبح فجر کی نماز پڑھ لیے نکل رہے اپنے کاروبار اپنے کم جو بھی اللہ نکلے گا میں کتنے نماز پڑھ سا جماعت میں نماز پڑھنی ہونا پائے گا پروگرام او ایک دن اندر بنا رہے ہیں. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار بندے اندر ایک انتظار شروع ہو گیا کہ زہر فلاں جگہ پڑھا گا فرمایا جدوں تو لے کے ان ایک نماز پڑھ لیے دوسری نماز کے انتظار واسطے پروگرام بنا رہے نماز نہیں پڑھ رہے صبح تو لے کے زہر تا. زہر تو بعد مگر ابھی اپنے رب کی کہڑی کیڑی مہربانی بلاو گے کنو کی چڈا گے کھے کھے تو سردے نظر کر نماز سب تو زیادہ ایک دفعہ ساتھی ہیں ایک درخت کی ٹہنی چھڑی نال ساڑے پتے وہ گرا کے تے اشارہ مسلمان دے نماز پڑھنے اس طرح ہی دے گناہ گر جاندے نے اور کوئی گناہ باقی نہیں رہ گیا کبھی اس طرح فرمایا کہ کسی شخص دے گھر کے سامنے نہر گزرتی ہو گئے نماز پڑھتے ہو جس طرح گسل کر جسم تے محل باقی نہیں رنگ اس طرح نماز پڑھن والے کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا یہ مختلف انداز سن جان یہ رسو مقبول قیامت کا دن بڑا اندھیرا دن گیا ہاتھا کہ فرمایا اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ اتنا دیکھنا چاہے گا تو نظر نہیں آئے گا اندھیرا ہواضی نشارت دیتی خوشخبری دتی کہ تیرے آگا جڑے بوزو نل تر ہوں نے یہ قیامت دن تینو لائٹ مہیا کرنگے تیرے تیر روشنی مہیا کرنگے چہرہ بھی چمک رہا ہوئے گا ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے پینا چو بھی روشنی نکل رہی ہوئے گی اور اے موہم اس لائٹ اندر چلتا چلتا اپنے رب کو پہنچا میدان پہنچ نماز دن اور رات اندر پنج موقع اللہ نے یہ سارے واسطے رکھ لی مسلمان جس ویلے گزو کرتا ہے یہ پانی لے کے اپنے ہاتھ دھو ہو رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں دا استعمال نہیں گرتا اور پانی اجے زمین گرنا اور اللہ فرما دیں تیری زبان نال کیتے گئے گناہ معاف ہو گئے کہ یہ اپنا چہرہ دونو اپنے ہتھ کونیا تک تو پیروں تک پہنچتا ہے جس جس ازم نا چلا جان ہے وزو کردہ چلا جان ہے اللہ گنا اعلان فرمانے چلے اور جس ویل وزو کر کے فارغ ہوتا ہے،, ہے کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوندا ہے اپنے اللہ دی وحدانیت اور تو دا اعلان ایلان کر رہا ہوندا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلمت اور احسانت کا اقرار کر رہا ہوندا ہے اور نال دعا پڑھتا اے اللہ توبہ والے اندر شمار کر لے اللہ مینو اپنے پاک صاف رہن والے بندیاں اندر شمار کر لے یہ دعا پڑھ ہے کہ آسمان سے ایک اعلان ہو رہا ہوں اللہ فرما رہے ہوں نے اے میرے بندے تو ایک ایسی عبادت کی تیاری کر کے اٹھی ہیں ایک ایسی عبادت واسطے تیار ہو کے جا رہے ہیں میں تیرے راضی اور خوش ہو گیا کہ تیرے جنت سارے ہی دروازے کھل گئے صرف تیری موت نے تین ہے نماز تو بعد اللہ نے دوسرا موقع ساری زندگی اندر اے دن رکھ دیتا ہے جہاں نام جمعہ ہے یوم الجمعہ سارے دنوں کا سردار دن ہے ہر ہفتے اندر ایک دن یہ رکھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فصیلت بیان کردی فرمایا کہ اگر چند شرطوں کے تحت جمعہ ادا کر لیا جائے اور وہ او شرط کوئی ایسا نہیں کہ انہوں نے پوریا کرنے دولت دولت خاص حد مقرر کر دی گئی کہ پیسے ہونا مال جائے وہ پورا کر سک وہ شرطاں فرمایا جمے والے دن غسل کر لیا کرو اس نیت نل کہ اب اج ایک اجتماعی عبادت اندر شریک ہونا ہے شامل ہونا ہے میں غسل کر کے پاپ صاف ہو کے اچھی طرح اتنے پہنچا گسل کر اگر ممکن ہو سکے تو فرمایا جمے واسطے لباس الگ بنا کے رکھ لو جا پہن لو خاص طور سے ایسا ممکن نہیں کہ جڑا لباس اللہ نے دیکھا ہوگا جو کچھ مہیا ہوگئے انہیں تو کے صاف کر لو اس نیت نہ کہ اج میں جمعہ پڑھ جا خوشبو اگر میسر ہوئے تو خوشبو لگا لو خطیب کے خطبہ شروع کرن تو پہلے پہلے مسجد اندر پہنچنے دی کوشش کرو کیونکہ جمعے مسجد کے دروازے دے اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی او والے اور جس ویسے خطبہ شروع ہو جب کا ہوں وہ فرشتے اپنے نو بند کر لینا اور دروازے تو اٹھ کے اندر آ ہیں وہ بھی خطبہ سننا شروع, شروع کر دیں مطلب کی کہ خطبہ شروع ہوں تو ہونے جڑا شخص آیا ہے نام ہی درج نہیں ہوا رشتے سے اٹھ کے اندر آ گیا خطبہ شروع ہونے تو پہلے مسجد اندر پہنچ جاؤ جدو چل رہے ہو نیت کر لو کہ اج جڑی نیکی دسی جائے گی اللہ میں کوشش گا تو توبیق نہیں وہ عمل کری گناہ دا ذکر اللہ اگر گناہ اندر میں ملوث ہوا دی. ہو چند شرط جمعہ ادا کر لو اللہ ان راضی اور خوش ہو جانا ہے کہ جمع پڑھنے دس دن دے گنا آپ کر دیتا ست دن گا جہرے گزر پے اور تین دن دے پیشگی گناہوں وہاں کی معافی کا ایلان ہے کن مہربان ہے ساڈا رب کس کس قسم دے انہیں موقع اور بہانے بنا دیتے ہیں ساری بخش اور مختلف پھر جدو کوئی شخص جمعہ پڑھنے واستے چل رہا جمعے کا اپنا اجرا اور سواب سے الگ جتوں چل رہا فرشتے اے دے پچھے پچھے یہ فرمایا اور عبادت بھی کس قسم دی فرمایا جس طرح دن نو روزہ رکھا ہو ساری رات کیتا ہو عبادت بھی اس قسم کی نیکیاں بکھری پہ کوئی متلاشی نظر نہیں آتا جمع بڑی فضیلت ہے اس دن ایک دن اندر ایک قڑی, ایک ایک اندر وقت ایسا رکھ دیتا ایک لمحہ ایسا رکھ دیتا اللہ وقت آ شریف نے کہ جا دعا کی قبولیت دا لمحہ ہوتا ہے وہ اس وقت بندہ اپنے رب کو جو کچھ منگ رہا ہوتا ہے اللہ دے ایسا مبارک دن دے <coughs> پھر ہر سال ایک مہینہ ایسا رکھ دیا جس مہینے کی آمد آمد ہے ان شاء اللہ وہ مہینہ شروع ہوا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آن والے مہینے دا رحمتا اور بخشوں دے بڑے ہوئے مہینے دا تعارف کرا دیا ہوا صحابہ فرمایا مبارک بڑا آن والا ہے رمضان کی آمد تو پہلے یہ احلان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ذہنی طور پہ تیار ہو جان لوگ استقبال رمضان واسطے رمدان دیا برکت اور رحمتہ نیٹن واسطے کیونکہ مسلمان جدوں تو کسی نیکی کی نیت کر لینا ہے ادو تو اجر اور سواد ملنا شروع ہو جائے اللہ دی رحمت ذرا دیکھو کہ نیکی کی نیت کر لینا جدو تو وہ نیکی جدو بھی ہونی ہے جدو بھی کرنی ہے وہ وقت کے بعد چاہنا ہے جدوں تو نیت کر لینا ہے کوئی مسلمان ادو تو اجر اور سواد ملنا شروع ہو جائے لیکن فرمایا کوئی شخص اگر گناہ دی نیت کر لگے, کہ میں گا گنا چوری دا, دا, ایسا دا, ویسا کہ دی سزا دو ہی ملے گی جب گناہ کر لے گا او دی سزا نہیں شروع ہو جاتی اور اگر اللہ نے توفیق دے دیتی, گناہ دی نیت چڈ دیتی او بدل لیا اللہ کا ڈر اور خوف آ گیا اپنی اس نیت نو چھٹ دیتا دتا فرمایا نیت گناہ دی نیت دینا دے دے و مل جائے اس واسطے میں بار بار اے آئے پرانے پاک دی دوستوں کے سامنے دوہرا رہا جتھے کسی بھی اللہ موقع دیندہ ہے کہ اللہ فرما دین یا کا بے رب اے حضرت انسان او چیز دس جن میں اے مہربان رب بارے اندر تینوں دھوکا دیتا ہوئے ہے کہ تُو اپنے مہربان رب کا در چڑھ کے وہ منہ موڑ کے دے تو اراز کر کے کسی ہور پاسے لگا پھر وہ چیز تے در تینوں کن دوکھے چایا ہوا ہے نیکی دی جدو نیت کر لو اجرو اور سوا ملنا شروع ہو گیا رمضان کی آمد تو پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنن تیار کر دیتا قد لکن شہر عظیم مہینہ آ رہا جے, جے لوگوں تیار ہو جاؤ استقبال بات رمضان یہ بہت ہی بڑا بہانہ اللہ نے ساری معافی کا بنا دیا کی فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا من کام رم گان ایمان وقت غفر له ما تقدم من کدم جس شخص نے رمضان دیا راتا قیام کر لیا نماز تھوڑی جی بڑھ جاتی نا معمول دی نماز تو پانچ معمول دیا جہیا نمازاں نے وہاں تو نماز تھوڑی جی زیادہ ہو جاتی رمضان اندر من قام رمضان جس شخص نے رمضان اندر قیام کیتا نماز پڑھی قرآن سنیا دو شرطوں دیتا ساتھ ایمان ایک تو یہ یقین رکھدہ ہوا کہ اے میرے اللہ دی تر کو مہمان آیا ہے جدی جی میں عزت کرنی ہے جنہی تقاضے اور جنہی آدھات پورے کرنی ہے میں اگر ایک ہم صحیح طریقہ نل کرانا کہ اللہ ادا اجر اور ثواب دے گا ایمان اور یقین ہوئے فی ثواب دی نیتن رمضان دا قیام کیتا جائے راب نل ومن سام رمضان ایمانا وحتشابا اور اس طرح یقین اور ایمان نل اج اور سواب کی نیت رکھدے ہوئے دن دا روزہ رکھ لیا اضر کی ملنا ہے زندگی دے سارے گنا والے نماز ایک نماز تو دوسری نماز تک دے گنا مف کو نماز لی اگلی نماز تک دے گناہ اگلی نماز پڑھنے اس طرح سلسلہ جہاری رہ چمن چند شرطوں نے ماتحت ادا کر لو دس دن دے کی تے تے رمضان یا رات قیام کر لیا, دن دا روزہ رکھ لیا دو شرطان زندگی جن پہلے گناہ ہو چکے تھے سارے ہی اللہ نے معاف کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے افسوس نل فرمایا فرما قیام کئی ایسے رات قیام کرنے والے لوگ اللہ کے سامنے حاضر گے ساری ساری رات کھڑے رہ کے والے نمازوں پڑھتے رہنے والے قم من من ہی سوائے نیند کچھ بھی حاصل نہیں ہوئے نیند اپنی ضائع من من اور کئی ایسے روزے دار اللہ دی بارگاہ اندر حاضر ہو گے جنہوں سوائے بخ اور پیاس برداشت کرنے اور کچھ بھی ملے گا نہیں نیت چھیک نہیں روزے کے تقاضے پورے نہیں کیتے. روزے دے آداب ملحوظ نہیں رکھے دوسری حدیث اندر اس طرح فرمایا روزے جا <وَشَرَابًا> روزہ رکھ کے جھوٹ بولن تو باز نہیں آیا غلط بیامی اسی طرح جاری ہے ایسے شخص دے بخیا اور پیاسیا مرن دی اللہ دیہ ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں وہ صرف بخا یا پیاسا ہے کوئی چیز حاصل نہیں ہو روزہ کی ایک مختصر سر جی ہنی سندر روزے دے بارے اندر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ایک ڈال ہے زمانہ قدیم اندر آدمی اپنے دفا واسطے ایک ہاتھ ہتھیار ہتھیار استعمال, استعمال کرتا تھی تھی اپنے دوسرے ہاتھ ڈال اپنے جسم کے سامنے کر لینا سا کہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نو کی پروایا روزہ ایک ٹال ہے گناہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے مومن پاس لیکن روزہ ٹال کر کے یہ کوئی بہادری نہیں کہ آدمی سوسائٹی اپنے ماحول لوں, چھڑ کے چیز دور چلا جائے اور یہ سمجھے کہ میں اپنا ایمان محفوظ کر لوا میں اپنے آپ بچا لوا بہادری یہ ہے کہ چار پاسوں حملہ ہو رہے ہوگا گناہ والا اور پھر مسلمان بچ کے نکلے روزہ ٹال ہے گنا وہ مقابلے گنا آتے یہ اکیلے گنا سامنے نظر آ رہے ہوں نے اکیلا کیتیاں جان والیا گلتی کا موقع ملتا ہے روزہ چال بن کے سامنے آ جا کے کن گاہ کا موقع موجود ہوں روزہ چال بن کے سامنے آ جا ہے کتنے کوئی مسئلہ کتنے کوئی چیز کسی کوئی بات اور یہ وہ او باتاں نے بندہ محسوس کر سکتا ہے اگر روزہ رکھ کے یہ چیزیں محسوس نہیں ہوں اور تبدیلی رو نماز نہیں ہوں دی. تک کوئی فائدہ نہیں روزے کچھ حاصل نہیں گا ایسے روزے لیکن اگر تبدیلی آ رہی ہے انقلاف بتا ہو رہا ہے گناہ وہاں سامنے روزہ ٹال بن رہے ہے کس طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص تعے روزے کی حالت اندر الجھن کی کوشش کرے بے شمار زندگی کہ بند بندہ الجھتا ہے کوشش کرے میں لڑنے تیار نہیں اتنا کہہ کے الگ ہوتا ہے اس ویسے بندے کا کہ یہ زبان واہی تباہی بکن تو رکیے یا نہیں روزے کی وجہ تبدیلی آئی ہے یا نہیں اگر روزہ اس قسم کا ہے کہ سر تو کے تک ایک ایک عزف پہ پابندی لگ گئی ہے ان نے تبدیلی نو قبول کر لیا تو پھر یاد رکھو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسائم اللہ نے روزے دار واسطے دو خوشی موقع رکھ دیتے ہی ایک موقع تے خوشی کا دا روزے دار واسطے او ہے کہ سارا دن اپنے روزے رکھیا ہے افطاری کا وقت کے افطاری دا وقت, دا وقت آ رہے جس طرح جس طرح اذان دا وقت قریب ہو رہے مسلمان نو ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے اے سوچ سوچ کے کہ اللہ تیرا شکر ہے اج تک روزہ رکھن میری فرمائی تیرے اس فریضے میں پورا کر رہا ہوں ان قریب اور, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ افطاری کے وقت روزے دار بندہ میرے کو جو دعا کرے میں دعا رد نہیں کرتا دعا کی قبولیت دی مختلف وقت ہیں مختلف موقع ہیں مسافر اللہ شفا ہے فخ بن ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کورسی واسطے تشریف لے دے وہ سو سا اللہ سارے واسطے دعا کہیں اللہ تری دعا ند نہیں کرے بیمار کی دعا وہ اللہ کے بڑا قریب پہنچیا ہوزدیک پہنچیا ہودلیفی بار بار وہی زبان چائے اللہ ہی کا لفظ نکلتا ہے جس اللہ نے بھولیا ہوں بندہ تکلیف میں ہی صحیح لیکن وہی زبان چو اللہ کا لفظ سے نکل رہا آپ فرمان سے دعا کری بیماروں کی دعا بیمار دست والے شخص کی دعا اللہ کا دیکھ ماں باپ کی اولاد کے حق اندر دعا اور اس طرح ماں باپ کی اولاد کے بارے اندر بد دعا اپنے والد نے احسانا فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رب نے یہ حکم پیش کیا ہے یہ فیصلہ فرما کہ اللہ تعبدو اللہ کسی عبادت, دی. عبادت نہ ہو باپ ہمیشہ نیکی اور احسان سلوک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی گنا سزا اللہ چاہے دنیا چاہے ماں باپ دی کی اندر بولنے اپنی اولاد کو او لفظ سن کے مرد ہے اس کو پہلے مول نہیں ہوتا میں جو آدمی قبول موقع اور وقت نے جو ایک موقع اور روزے دار کا دا افطاری دا موقع ہے فرف ایک خوشی تے روزے دار افطاری خوشی کدو لکھا ہی دوسری خوشی روزے دار واسطے او جب یہ اپنے رب دی ملاقات کرے گا قیامت دے دیں او کی خوشی ہوگی اللہ نبی کریم سلحا فرمانے فرشتوں نماز ازرے ازر دے دے ہج کا ازر اے جس و روزے دی باری آئے دا گی دا دی روزے دی جزا دن دی باری آئے گی اللہ فرمان گئے فرشتے ہو پاسے لگ سونا بندے نے روزہ میری رکھا سیلر بھی میں ایک پاسے ہو, جا. خوشی ہو بھی دی مومن راضی ہوا بندہ اس ہو ویلّا فرما رہے تو پاس ہو جاؤ فرشت روزہ میرے واسطے رکھا سی یہ ازر بھی اینو. میں ہی دیا گا حالانکہ نیکی وہ بندی وہ ہے جی اللہ واسطے کی جائے جڑا کم اللہ کی رضا واسطے کیتا جائے اور رضا واسطے کرتا ہے روزے اندر کی خصوصیت ہے کہ اللہ خود یہ بات ہے کہ کن سخت پیاس کیوں نہ لگی ہو شدید بھوک محسوس کیوں نہ ہو رہی انتے اللہ کرم ہے ٹھنڈ ہے سردی ہے روزے سردی اندر آ رہے ہیں لیکن گرمی دے روزے سولہ سولہ سترہ سترہ گھنٹے کا روزہ ہوں تو تقریباً گیارہ گھنٹے روزہ بننا سترہ سترہ گنٹیا دے گرمیاں دے روزے شدت دی پیاس انتہائی سخت بخ محسوس کر رہا ہو کیا مسلمان نے روزے دار نے کلی اے سوچیا بھی ہے کہ میں اندر جا کے, کے ایک کوٹ پانی ہوں. طاقت جن یہ بھی نہیں بس ایسی قدر ہے بندے نے روزہ میری خاطر رکھا سی پیچھے ہٹ ہی دیا اس مہینے اندر اللہ کی رحمت اترتی محسوس ہوں اگر دل دیا کل ایک کلا دل دیا اکی بھی رکھی ابسوار کلو گلو کا بارے اے یہ اکیلیاں نہیں ہوں ٹھیک ٹھاک دیکھتے باریک تو باریک چیزاں دیکھ سکتے ان مل کلو بلتی کچھ نہیں دے کچھ نہیں دیکھتے آخی کھلیاں اندر اللہ کی رحمت اترتی محسوس ہوں نظر آتی رحمت اور برکت واسطے میں خود ایک چھوٹی جی آیت پڑھی نوے بارے کی ایک چھوٹی جی آیت او اندر اللہ نے رحمت اور برکت نازل کرا اگر زمین اندر رہن والے زمین تے بسن والے کون زمین اندر روسی کر لے اللہ کا اران سنو وا آمن اگر زمین تے بسن والے ایماندار بن جانے کو ڈر اور, اور پرہیزگار ہو جائے ابھی آسمان اور زمین دیا برکت نے کدھر کھول دیں کہ بڑی بے برکتی ہے کسی چیز برق کی نظر نہیں آتی یہ گلہ اور شکوا سے کرنے کا پیسے جن ہوں بنتا ہی کچھ نہیں مہنگائی ہے ہے اللہ کی شرط پوری بنے موہمن بنے اللہ نے مومن کی کر کردی اور فرمایا کہ مومن کون ہوں بلاسو رہی مومن وہ بندے آتے جہے اللہ تے یقین دکھن تے اللہ کے رسول تے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم لیا تابو پھر حالات کچھ بھی ہو جان زندگی کسی طرح کی گزرنی ہوم لم یار تابو ایمان لیا تو بعد پھر کدی شک اور سو اندر نہیں پائے کہ ابھی اچھا کیتا ہے یا اچھا نہیں یہ وعدے سچے بھی ہیں یا نہیں شیطان وارگ لا رہتے ہیں ہر وقت تشکیق کا شکار کرتا رہتا او ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مختلف ہردے بیان کیے پر مایاباد کا شیطان کسی چھوٹی تو چھوٹی چیز کی طرف اشارہ کر کے ایسے بھی جانور موجود نے این چھوٹے برسات بھی جا ہے سر <ết> بھی ہے جانور چھوٹی تو چھوٹی چیز دی طرف اشارہ کر کے شیطان دل ادر انسان خیال پیدا کرتا ہے من خلا کا اللہ نے بنایا ہے؟ اللہ ہی پیدا کیتا ہے پھر کسی بڑی تو بڑی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال دل اندر پیدا کرتا ہے کہ یہ کن بنائی آسمان زمین سورج چاند بے شمار ایسا چیزیں انسان سوچن لگتا ہے کہ اللہ تی بھی اللہ نے میرا بڑا ہی ہمدرد ہے مہربان دل آ رہی ہے, ہے کہ چھوٹی تو چھوٹی چیز بھی اللہ نے بنائی بڑی تو بڑی چیز بھی اللہ نے بنائی جس ویل اعتماد اندر لے لو انجیکشن لگا ہے پھر من خالا اللہ اللہ نے کن بنایا تشکیق کا اندازہ دیکھو شک اور صبح اندر پہن کا طریقے کار دیکھو کہ چیزیں ساریا اللہ نے بنائی چھوٹی بھی بڑی بھی اللہ بنا اللہ کن پیدا کیا فرمایا اگر ایسا کوئی ذہن ان خیال آؤ لگے کہ فورن پڑھیا کرو لا ورنہ لے بیٹھے گا مومن کون ہے آر سور ہی فرمایا سمجھ لیا سم فر جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا وہ برحق سمجھ لیا کیونکہ آپ نے اپنی زبانی اقدر اس طرح پکڑ کے صحابہ کے پوچھنے سے ایک دن فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرے کو جو کچھ سنو انہوں محفوظ کر لیا کرو انہوں یاد کر لیا کرو انہوں سنبھال لیا کروی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کدی خوشیت عزر فکر کے فرمایا ما الحق ایک زبان سے سوائے حق اور سچ دے کچھ نکلتا ہی اللہ کے یقین ایمان لیا آ کے پھر شک اندر نہیں پیا اللہ کے رسول کے ایمان لیا کے پھر شک اندر نہیں پیا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ آپ نے فرمایا برحق ہے سچ ہے درست ہے صحیح ہے وَجَاهَدُوا بِأَنْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فی سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا پھر اسلام دی سر بلندی واسطے ایدی جان دی ضرورت پئی تھے جان حاضر کر دیتی مال دی ضرورت پئی تے مال پیش کر دیتا اللہ ڈرایا جگہ جگہ اتطاق اللہ اتطاق اللہ, اتطاق اللہ, اتطاق اللہ, قرآن پر اللہ دے در یعنی خالق دے در اور مخلوق دے ڈر اندر بہت بڑا فرق ہے مخلوق دے ڈر اندر ایک نفرت چھپی ہوئی ہے اسی دل اندر دے تو دور جان دی جگہ دا سے محبت پیدا ہوتی ہے اللہ دی. دوری دی بجائے اللہ دا قرب حاصل ہوتا ہے بندہ اُنہیں اپنے رب کے قریب پہنچتا دے جیسے ڈر رہا وہ دنیا کے فرمایا اگر اے زمین دے بسن والے دے باشن دے زمین سے رہن والے مومن بن جانے وقت آؤٹ کو ڈر جانے پر پرہیزاری اختیار کر لیں دے تو تو بھی زمین تو بھی یہ مختلف شکل نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمانے نے اگر بندے میرے بندے بن جرام لال رات کو ستے پہ ہو جت ضرورت ہو جن ضرورت ہونی ہو بارش برسا دیاں اے صبح نو نماز واسطے جس وجہ سے مسلا صاف ہونا نظر بھی نہ ہو بدل گھبرا نہ جان پریشان نہ ہو جان نے سوچیاں پیا جی ضرورت ہے جنی ضرورت ہے اینی بارش برسا دیاں اے پندرہ بی دن تو کی بن رہا سورج دیکھن نو نکی تس گئی ہیں سارے ماں آ شام ہے ساری اگر اب واقی اللہ کے ایمان لے آ گے اللہ تو ڈر جانے اللہ برکتوں کے خزانے کھول دیں گے برکتوں کے دروازے کھول دے پھر فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ضرورت دے وقت جنی ضرورت دے دے مطابق چانی دفع بارش برسن زمین اندر ہوتا برکت نہیں ہو سکتی جنگ برکت اللہ دی ایک حد نو قائم کر دے زمین اندر اللہ پیدا کر دے اللہ دی ایک حد نو اگر قائم کر دیتا جائے اللہ نے مختلف حدود دا اپنی اس کتاب اندر ذکر فرما دیتا ہے ابھی کنیا ک حد پوریا کر رہے ہیں چل رہے ہیں انہوں کا خیال رکھ رہے ہیں بلکہ ہر حد نال کر دکھ اللہ سے معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ سے فرمان دے چلے جاؤ اللہ فرمانے ہوگئے اللہ نے سزا دے کے کی ان شکر تم اگر تسی شکر گزار بن جانے اور نہ شکر گزار یاد رکھے یاد ہی نہیں رکھے بلکہ ساری حالت اللہ قرآن اندر اللہ نے بیان کی تھی فرمایا وَإذا فَلَمَّا كَشَفْنَا مَرَّا يَدْعُنَا إِلَى <مَتَّى> فرمایا جس کہ تکلیف اندر مبتلا ہو جاتا ہے نا انسان بیمار ہو ہے پریشان ہو جاتا ہے کوئی ہوسی چیز لاحق ہو جاندی ہے انسانتانا پھر سانو پکارتا کھڑا بھی بیٹھا بھی لے جا بھی دعانا او حالت بندے دیا لے دیا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے اور چل بھی رہا ضرورت کو تے کوئی حالت نہیں نا لے دیا بیٹھا کڑا ہے لے جم دا انہر رو جس ویسے ابھی بیماری تو شفا دے دیں تکلیف تو نجاتے پریشانی دور کر دے مر جس طرح کوئی ضرورت پی نہیں کدی کوئی تکلیف آئی نہیں اور سارے کوئی واپس ہی نہیں پیا ہوا آؤ ذرا گرم اندر جمکیے ساری حالت یہ نہیں بادشاہ ابھی کن اپنے رب یاد رکھنے جس ویل بندہ بستر آرام نال بیٹھ کے نرم گرم بستر آرام نال بیٹھ کے اپنے رب نو یاد رکھتا ہے نا یہ رب سفر یاد رکھ, ہے نو؟ ربنوں سفر اندر یاد رکھ ہے. بندہ جس ویل اپنی صحت اور تندرستی اندر اپنے رب نو یاد رکھتا ہے نا یہ رب یہ بیماری اندر یاد رکھتا ہے جس ویل پیٹ بھر کے کھا پی کے اپنے رب کو یاد رکھتا ہے یہ رب یہ بخ اور پیاس اندر یاد رکھتا ہے ایس زندگی اندر جیڑا اپنے رب یاد کر رہے ہیں وہ بن سکتا ہے نا جا ذکر کرتا رہے دا تذکرہ کرتا رہے وہ نیمت کا بار بار دوسرے سامنے اظہار کرتا رہے کہ سانو رب نے یہ دیکھتا ہے دا اور نعمت سے یہ نیئن خرچ کر دیتے جانتے او اس قسم دی چیز نہیں کی تو مل سکتی انویٹ نقل سے لے آؤ گا تو لیکن جو کچھ میرے رب نے دے ہے وہ نہیں مل سکتا اور کی, کی د بطور فرمایا الم نجعل ہیں ایس زبان کی طرف دیکھ انٹا غور کر یہ کتوں لاہ ترا تیرے دنیا تھی تنیا ت تیری خوراک واسطے تیری ماں کے سینے اندر دھو لہریں تیاری کریں گے لیکن گزارے تو آؤ اج ہی سوچ لائیے اللہ دبا اج بھی بڑکے کل بھی بڑکے بلو احل پورا اگر زمین والے زمین تے بسن والے انسانیا ایمان لے آنطقی بن جان پرہیزگار ہو جان تو ڈرنا شروع کر دین لفت رحمتہ اور برکتہ خزانے کھول دی اللہ سان اپنا ایماندار بندہ بنا لے اللہ سان اپنے تو ڈرن والے بندے بنا دے جا بندہ اللہ کو ڈرنا شروع ہو جائے اللہ کی ساری مخلوق وہرنا شروع ہو جائے ابھی کدی آسمایا ہی نہیں اللہ ماشا. زندگی اور موت اللہ اختیار اندر. موت زندہ زندہ رکھتا ہے. رزق کا فراخ کرنا یا رزق دا محدود کرنا وہ اختیار اندر کا و کا کسی نے ہسا دے ویتی اللہ کسی رولا دے ویتی اللہ تو منتشا, منتشا عزت دے دے, دے تے اللہ ذلت دے, دے تے اللہ کی رہ گیا جا رہے کہڑی چیز باقی رہ گئی سب کچھ تھی اللہ دے قبضے اندر ہے وہ ہاتھ اندر ہے ہے شیطان نے کنے بڑے دھوکھے اندر سانو پایا ہوا ہے کہ سارا کچھ اللہ دے قبضے اندر ہے تو ڈرتے اکی مخلوق تو پھرنے آؤ اللہ تو ڈرنا شروع کر دئیے ابھی اللہ گے اللہ ساری مخلوق بہانے بنا نے، موقع پیدا فرما دیتے نے ابھی اگر انہ تو فائدہ نہ اٹھایا تو خائب و خاطر بن کے نقصان اکسان والے بن کے بارگاہ درپیش ہوا گی جے فائدہ اٹھا لیا دنیا اندر بھی اطمینان اور سکون مل جائے گا یاد رکھنا نہ دولت آرام زیادہ ملے گا مگر حقیقت ہے دولت جن بڑھتی چلی نہ سکون غارت ہوں چلا جاتا ہے نہ منصب اندر عزت اور, سکون. کس چیز اندر اور سکون ہے؟ اللہ کی یاد اندر آدمی مطمئن ہندہ ہے آؤ سب دل کے اپنے رب ن اپنا تعلق قائم کر لئیے اپنے رشتے مضبوط کر لیے اور وعدہ سچا سمجھ کے اے موقع اے بہانے جہاں بنا دیتے ہیں شرط غسل دی نہیں کہ غسل دین تو بعد فورن دفن کر دینا چاہیے یا غسل دین تو پہلے رکھا جا سکتا ہے یعنی ایک حدیث اندر اتنا طرح ہے حضرت علی گزی ابلاح بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے تین وسیعت خاص طور پر کی ایک وسیعت یہ فرمائی کہ اے اللہ جب نماز کا وقت ہو جائے تے پھر دنیا کا کوئی بڑے تو بڑا کم بھی تیری نماز کے درمیان آئے نہ رہے وہ کم اتنے ہی چڑنی پہلے نماز پڑھنی دوسری وسیعت کی کی تھی کہ جس ویلے کوئی شادی شدہ آدمی یا عورت دو جو ایک بہت ہو جائے مناسب رشتہ تلاش کر کے دوسرے کی شادی دوبارہ کرا دینا کیونکہ شیطان ایک ساتھی جان تو بعد دوسرے ساتھی سے بڑی آسانی قابو پا سک تیسری وسیعت فرمائی کہ جدو چی فوج ہو جائے جن جلدی ممکن ہو سکے انہوں دفن کر دیا جائے اگر وہ نیک ہے تو ان روکیا ہوا ہے اللہ نے او جو آرام و راحت کا ٹھکانا بنایا ہے اتنے جان تو کیوں روکتے ہو کیوں حائل ہو؟ تھی جی وہ بند ہے اللہ کا نافرمان ہے کہ ان جلدی دفن نہیں کر رہے کتنے ایسا نہ ہو کہ دا عذاب ہوا آزاد اترنا ہو ہے وہ کچھ حصہ سے بھی اترنا شروع ہو جائے تو گسل تو بعد کوئی مسئلہ نہیں کہ جلدی یا دیر جن جلدی ممکن ہو سکے میتھ دفتر کر دینا چاہیے یہ بہتری پوچھا ہے کہ میتھ دین خوشبو لگائی جاتی ہے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے کہ آپ خوشبو لگا دے لگا دے میتھل خوشبو پیدا کی جانتی مربد جہاں چیزاں نے خوشبو فلاندار قبر کے اتنے فل رکھ دیتے کدی قبر دے اندر فل رکھ دیتے میت پہ یہ ساری باہر کی اختراواں ہیں وہ جڑی خوشبو لگائی جاتی تھی جڑی جی خوشبو ہے کیڑے مکوڑے وہ حکمت بھی فل اگر قبر دے اندر رکھ دیتے جانتے چند منٹا کے بعد ہی مرچا جانا ہے خوشبو نے ختم ہو جانا ہے وہ مقصد بھی پورا نہ ہویا کی اگر لائٹا جلائیاں جان فل رکھ دتے جان اندر جان والے کی فائدہ قبر دی حیثیت بدل جاندی ہے الْقَبْرُ بن جان جان والے دے پلے کچھ نہیں او دنیا ہی دنیا کما کے تردا ہوا فرمایا او حفر مین ہو ری نار جنم گڑیا چ ایک گڑا بن جائے روزے واسطے نماز تراوی جڑی ہے یہ بھی ضروری اور فرض کی حیثیت رکھتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے روزے دیا راتوں کا قیام جہا ہے یہ عبادت رکھی ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناگار نہیں لیکن نقصان ہو رہا انہوں سواب نہیں مل رہا اجر تو باہر ہے رمضان دیا راتوں جہاں قیام کیا جا رہا ہے اندر تلاوت معمول تو زیادہ کیتی کی ہے قرآن زیادہ پڑھیا ہے اور قرآن دے ایک ایک حرف تے اللہ دسیا ادا کرتے رمضان ستر گنا اجر اور سواپ بڑھ جا ہے ہر نیکی دا رمضان اندر نفر کا درجہ فرض کا بن جانا ہے تے ہر فرز تے ستر گنا سواب مزید بڑھ جاتا ہے تو کنا نقصان ہو گیا سات سو نیکیاں نے نے نیکی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کنڈی ہے مل ہسن تو یا رسول اللہ نے کبڈی اے اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنی لمبی کن چوڑی وزن تو فرمایا آسمان تو لہ کے زمین تک جنہیں خالی ہے نا سلسلہ خراب ہے جی جس چیز نیا جا سکتا ہے جن کی وہ چیز بڑی ہوتی ہے تے ایک ہرف قرآن دا نہیں سنیا اور خطارے دے فرض نہیں کہ نفلی عبادت ہے رات کا قیام روزہ فرض ہے ہر صحت مند ہر کو شخص واسطے جنوب اللہ نے ہمت اور تویق دیتی ہے بیمار نو مسافر نو ریات دے دیتی روزہ فرض ہے رات کا قیام نسلی عبادت ہے لیکن وہ محروم رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں اللہ یہ کتاب میں مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ نے اپنا ایک ہو اپنے بندے کو بنوا دنی واسطے ایک موقع فراہم کر دیا گیا ابھی سمندر آیامت ایک بے نماز ہمسایا اپنے نمازی خلاف دعویٰ دائر کرے گا اللہ در یا اللہ، نماز پڑھتا گھر پہنچتی آزان جب آئی کی دعوت ہے کہ آؤ نماز پڑھو اللہ کے کار آپ پہنچو خوش نصیبی دی دات ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ بارے اور کلمات تو اٹھے, کار تو اٹھے تک دعوت اللہ اللہ اللہ اللہ کار بنا دا ہے, اللہ او دا کار جنت اندر بنا, دا ہے. مم بنا, للہ بنا اللہ لہو فرمایا زمین تے میری رضا و میرا کار بنا ہے مسجد اللہ کا کارون ہے میرا کار بنا دیں ہے اللہ خودہ کار جنت اندر بنا دیں تو یہ اس بختی دی بات ہے کہ تو اللہ نے ایک موقع فرام کر دیتا ہے مسجدہ انہوں آباد کرو مسجدہ اندر رونک لگاؤ مسجدہ انہوں آباد کاران دے ایمان دی اللہ نے قوائی اور شہادت جتی قرآن اندر انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر فرمایا مسجدوں آباد ہی وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے ایمان ہوئے تو قیامت سے یقین ہو مسجدوں آباد کرتے ہیں تو ابھی اللہ دے پرماعت